هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزنه ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربشراہلی صدری و یسرلی امری وحل العقدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم چودہ پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہم سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو امام کا درجہ دینا چاہیے رہنما کا درجہ دینا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا یہ کٹھن سفر بہترین طریقے سے طے کر سکیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے کوئی اچھی بات کہیے تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے ایک مرتبہ تم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی فرمایا میں تمہیں اللہ سے تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کا برا نہیں کرے گا وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کا التزام کرو کیونکہ یہ چیز آسمانوں میں تمہاری خوشبو اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب ہے یعنی انسان جب اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو وہ ایک پاکیزہ انسان بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے خیر اور بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن پر وہ اپنی اس کتاب کے ذریعے رحمت نازل فرماتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں سورت الحجر سے آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را وقرآن ربما كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الْأَمَلُ کا يَعْلَمُونَ البین الام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی روشن قرآن کی دئی نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے چھوڑو انہیں کھائے پیئے مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے کائنات میں اپنی پہچان کے لیے مختلف نشانیاں پیدا کی جن کا ذکر آج ہم کثرت کے ساتھ صورت الحجر اور انحل میں پڑھیں گے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور انسان کو اچھے برے کا فرق بتا دیا جن لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا انہوں نے اللہ کی توفیق سے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر لیا سر تسلیم خم کر دیا لیکن کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انا کا شکار ہو کر ان کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے سیدھے رستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیا لیکن ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب وہ لوگ پچھتائیں گے خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ وہ مرنے کے بعد قبر میں ہو خواہ وہ آخرت میں جب انہیں اس بات کی بہت شدت سے ریگریٹ ہوگی بہت افسوس اور ندامت اور حسرت ہوگی کہ ہم نے پیغمبروں کی بات کیوں نہیں مانی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کی لیکن آج انسان کو کیا چیز اس سے روکتی ہے دنیا کی لذتیں کھانا پینا عیش و عشرت اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا خیال طلبہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں یہ تمنا کریں گے کاش ہم بات مان لیتے کاش ہم بھی اطاعت کر لیتے کیونکہ امتحان کی مدت بہت لمیٹڈ ہے کب تک جب تک انسان کی زندگی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی اس زندگی یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانی کا وبال اس کے سامنے آ جاتا ہے اور انسان کو اس وقت شدید ندامت ہوتی کہ کاش میں اس رستے پہ نہ چلتا اور اللہ کی فرما برداری کا طریقہ اختیار کرتا اسی طرح جب انسان مرنے لگتا ہے تو فرشتے اسی قسم کے آتے ہیں جس طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں تو قبر میں بھی وہی حال ہوتا ہے جو انسان ڈیزرو کرتا ہے اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے ہوتی ہے اور اس وقت جب وہ دیکھے گا انسان کے دوسرے لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی فرما برداری کی وہ آج مزے میں ہیں جنت میں جا رہے ہیں اللہ تعالی کی رضامندی ان کو حاصل ہے تو اس وقت وہ کہے گا کاش میں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا پھر فرمایا وہ قریت ان اللہ ولہ کتاب معلوم ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی یعنی اس کا بھی ایک مقرر وقت تھا جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے قوموں کی زندگی کا بھی ایک مقرر لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے ماتسبن امت ان اجلحہ وہ ماستاخر نہ کوئی امت اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس, جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے اب یہ تو ان کی اپنی دیوانگی تھی جو یہ بات یا یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود نے ذکر نازل کر رہے تھے اور ذکر سے مراد قرآن مجید قرآن مجید ایک حکمت کی کتاب ہے اور اس میں انسان کی خیر و بھلائی کی باتیں ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان کو بھی سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بھی جو نبوت سے پہلے ان کے آنکھوں کے سامنے تھی اس کے باوجود سب کچھ جانتے سمجھتے بوجھتے وہ آپ کو الزام دیتے کہ جس میں یہ ذکر نازل ہو رہا ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے حالانکہ آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے تھے یہ دیوانگی نہیں تھی پھر کہ کبھی کہتے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آ جاتا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں آپ کے دفاع میں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں یعنی ایک مقصد کے ساتھ آتے ہیں فرشتے ایسے ہی گھومتے پھرتے نہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی یعنی پھر وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اگر فرشتے آ گئے یعنی یا تو موت کے لیے آتے ہیں یا پھر عذاب لے کے آتے ہیں قوموں پر رہا یہ ذکر انا, نحن نزلنا اِنَّا لَهُ <لحافظون> اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں یعنی یہ کسی نے گھڑا نہیں کسی نے بنایا نہیں کسی نے خود نہیں لکھا یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے یہ ذکر ختم نہیں ہو جائے گا یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تمہارے مٹائے سے یہ مٹ نہیں سکے گا تمہارے دبانے سے یہ دب نہیں سکے گا اور تمہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے یعنی مجرمین یا منکرین جب اس ذکر کو سنتے ہیں اور انکار کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں میں سلائی کی طرح چب جاتا ہے یعنی نہ تو وہ اس کو قبول کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کا انکار کر پاتے ہیں قدیم زمانے سے اس تماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھتے بھی اور چڑھ جاتے تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ پر جا کر بھی نہیں مانیں گے وہ کیا کہیں گے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یعنی نہ کوئی حصی موجزہ مانتے ہیں اور نہ ہی کوئی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی آیت اور کوئی دلیل اس کو مانتے ہیں کیونکہ وہ ماننا چاہتے ہی نہیں یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن ستارہ سیارہ ہے اور اس طرح کائنات کا ہر حصہ جگمگا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان ستاروں کو ہم نے ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا یعنی ان کو مار بگانے کا ذریعہ بھی بنایا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سن گن لے لے یعنی وہی نازل ہوتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرف بندی کر دی تھی ورنہ اس سے پہلے یہ آسمان پر جایا کرتے تھے مختلف شیاطین وغیرہ اور جا کے یا جنات مختلف باتیں سنتے تھے فرشتوں کی اور آ کے پھر کاہنوں کو بتاتے تو اب کیا ہوتا اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا فتبہ آہوشہ وہ مبین تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا اور اس کو جلا ڈالتا یعنی وہی کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ یا کسی قسم کی کوئی بھی قبل از وقت انفارمیشن کسی اور کے پاس نہیں جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی محفوظ طریقے سے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک اس کو پہنچایا پوری حفاظت کے ساتھ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک کا کتنا اہتمام اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا کہ بندوں کی ہدایت کے لیے پیور خالص اور بہترین چیز پہنچے جو واقعی ان کو فائدہ دے ود مدد نہا وہ القینہ فی ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے یعنی دیکھو کائنات کی نشانیوں کو اس میں ہر طرح کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہوئی ان اللہ اندنا خزاں ان کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سارے خزانوں کا مالک ہے لیکن انسانوں کی مرضی کے مطابق وہ سب چیزیں دی کیوں نہیں جاتی کیونکہ ہر چیز کا ایک اندازہ ایک مقدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعتدال پر عدل پر ایک میزان کے مطابق اس کائنات کو پیدا کیا اور زمین میں بھی ایک میزان رکھ دی ہے وہ ارسل بارآر ہواؤں کو ہمیں بھی بھیجتے ہیں یعنی ونڈ پالینیشن کے لیے اللہ سبحان و تعالی خاص موسموں میں ہواؤں کو چلاتے ہیں جو بیجوں کو ایک جگہ سے اڑا کے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں ان کو اگانے کے لیے اور اس پانی سے تمہیں سراب کرتے ہیں یعنی وہ صرف پودوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی سیرابی کا باعث ہوتا ہے اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو وہ تم لہو بھی خازنین یعنی انسان اگر چاہے کہ اس کو سمیٹ کے اپنے لیے رکھ لے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو تو انسان ایسا کر نہیں سکتا یہ سارے خزانے اللہ سبحانہ و نے کہیں گلیشرز کی شکل میں اور کہیں زمین کے اندر سٹریمز کی شکل میں زمین کی تہوں میں انسان کے لیے پانی اسٹور کر رکھا ہے انسان کا اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں اس کی اس میں کوئی کوشش نہیں اور نہ ہی وہ اس کا مالک ہے وہ انہن تو ناہن الوا زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں یعنی جس طرح باقی چیزوں کے ہم مالک ہیں سارے خزانوں کے اسی طرح انسانوں کی زندگی کے مالک بھی ہم ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہ آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا اس کو ایک وقت مقرر کے ساتھ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اسے یہاں سے جانا ہوگا پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی وَلَقَدْ الْإنسانَ مِن صلصال مِن حَمَئٍ مَّسْنُونَ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا یعنی انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے یعنی جن انسان سے پہلے پیدا ہوئے پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں یعنی انسان آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دو تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما اپنی روح سے تو اس کا مطلب نہیں کہ انسان کے اندر جو روح اللہ کی روح کا حصہ ہے کچھ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی انسان کو عزت دینے کے لیے سجد الملا اکت الم چنانچہ تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا جب انسان صحیح سلامت بن کے تیار ہو جائے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سے انکار کر دیا اب دیکھیے کہ انسان کی اہمیت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو تخلیق کیا کس طرح اس کے اندر روح پونکی اور اس روح کی وجہ سے اس کو عقل سمجھ شعور اور یہ تمام نعمتیں عطا کی اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انسان ہے کہ عقل پا کے دنیا میں جب آتا ہے تو اپنے رب ہی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے یا اسی کو نہیں جان پاتا کس قدر بڑی محرومی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس کا دشمن جو ہے پہلے دن سے جس نے یہ قرار باندھا تھا کہ میں انسان کو لازمی طور پر گمراہ کر کے رہوں گا تو اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا وہ زد میں آ گیا مقابلے پہ آ گیا رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا رب نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور اب روزہ جزا تک تجھ پر لانت ہے یعنی قیامت تک تو ملوم رہے گا اللہ کی رحمت سے دور کیونکہ نے اللہ کی بات نہیں مانی اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے محلت دے دے یعنی مجھے زندگی دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی اس دن تک میں اپنا کام کر سکوں فرمایا اچھا تجھے محلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے اللہ نے یہ وقت کسی کو بھی نہیں بتایا وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اب اللہ تعالیٰ کو نعوذ بےلا الزام دے رہا ہے اب یا دیکھیے ایک طرف کہتا ہے میرا رب جانتا ہے رب کو اور گفتگو بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف نافرمانی بھی ہے تو اصل چیز جو مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ اطاعت ہے فرما برداری ہے ورنہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لینا یا یہ کہنا کہ ہاں اللہ موجود ہے تو یہ کافی نہیں کیونکہ یہ تو ابلیس بھی مانتا تھا لیکن ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو کوئی بھی انسان جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ ابلیس کے رستے پر چلتا ہے کہنے لگا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا یعنی ان سے میں انتقام لوں گا حالانکہ اللہ سبحان نے عمل کرنے کے لیے کہا تھا سوائے تو خالص کر لیا ہو اخلاص والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا نمبر ایک عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا نمبر دو مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خاہی اور نمبر تین ان کی جماعت کے ساتھ رہنا یعنی تفرقہ بازی یا فرقہ واری سے پرہیز کرنا کیونکہ انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی کر لے لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو تو اس نیکی کا کوئی وزن نہ ہوگا وہ راکھ بنا کے اڑا دی جائے گی تو جب اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اور تو انسان کے اندر اس کے لیے اس نیکی کے بعد کیا خیر اور خوبی پیدا ہو سکتی دنیا میں بھی وہی عمل جمتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا نہیں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ نے اتنے سال یعنی تقریباً چالیس سال لگے تھے کہ اتنے سال لگا کر آپ نے کتاب لکھی معتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اور لوگ بھی معطا لکھ رہے ہیں یعنی آپ کی دیکھا دیکھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ما کا لللہ بقیہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہ جائے گا یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میری نقل کر رہا ہے کون اور کیا کر رہا ہے تو اصل بات یہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس پر گواہ ہے کہ امام مالک کی موت تو ہر جگہ پڑی جاتی ہے لیکن باقی کس کس کی موت ہے عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں نام بھی نہیں پتا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر کوئی کام صرف کسی کے مقابلے پہ کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اس میں جماؤ نہیں ہوتا اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی دیکھیں اگر ایک کھوکھلا دانا ہے اسے آپ زمین میں ڈالیں گے اس سے کون سا پودا نکلے گا کچھ بھی نہیں لیکن اگر وہ صحیح سلامت ہے سالم ہے بغیر کسی ضرر کے تو اس سے بہت بڑا درخت بھی پیدا ہوگا جس سے آگے بہت پھل پھول نکلیں گے تو یہی حال اخلاص کا ہے جس بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ انتہائی مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے شیطان اس کو کانکر نہیں کر سکتا شیطان کے لیے بہت مشکل چیز ہوتا ہے مستقیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے یعنی ٹھیک ہے تم اپنے کام کرو لیکن یہ سیدھا راستہ بھی موجود ہے جس پر میرے مخلص بندے چلیں گے انبادی کا علیہ سلطان اللہ منتبا کا من, مِنَ الغاوین۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں سچے بندے ہیں جو واقعی میرے لیے سارے کام کرتے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا تھا جس طرف عمر جاتے تھے تیرا بس تو صرف ان بہکے کے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے تیرے پیچھے آئیں گے اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے کیا ہے جہنم لہ سبات و اس کے سات دروازے ہیں سات دروازے لکل باب منہم جزء ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کس دروازے سے کس لیول پر جہنم کے پہنچے کیونکہ جہنم کے طبقات بھی سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافقین کے لیے تو آبیسلی پھر وہ ایک خاص دروازے سے وہاں پر پھینکے جائیں گے کہ نیچے جا پہنچے یا اللہ عالم اللہ ہی حقیقت جانتا ہے لیکن سات طبقات کا بھی ذکر آتا ہے اور سات دروازوں کا بھی آتا ہے اِنَّ فی جَنَّاتٍ وَعُيُونَ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا بسلام بلامین داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر کسی فکر کی ضرورت نہیں امن کے ساتھ جاؤ وہ نزانہ من سدور اخوانا علا سر متقابلین ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال لیں گے یعنی جنت میں جانے سے پہلے نہر الحیات پر ان کو روک کر ان کے دل دھو دیے جائیں گے اور وہ ایک دل والوں کی طرح سب اندر جائیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے یعنی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کر آپس میں بہت ریلیکسڈ وے میں گزری ہوئی باتیں یاد کریں گے اور خوش ہوں گے انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا نہ وہاں سے نکالے جائیں گے کوئی ڈر ہی نہیں خوف ہی نہیں کوئی کام بھی نہیں آرام ہی آرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یعنی میں رحم بھی کرتا ہوں اور سزا بھی دیتا ہوں یہ رحم کس کے لیے یہ سزا کس کے لیے جیسے جس کے عمل وہ اسی جگہ پہنچے گا اور وہی وہ پائے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا وہ نبان ابراہیم اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ یعنی جو فرشتے آئے تھے آپ کے پاس خوشخبری خبری دینے کے لیے اس دخل فکال سلاما جب وہ آپ پہ داخل ہوئے تو بولے سلام ہو تم پر یعنی فرشتہ نے آ کر ان کو سلام کیا اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک مومن جب دوسرے سے ملے تو سلامتی کی دعا دے اس کو وجلون اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے کالو لاتا جل فرشتہ بولے مت درو انشیرو کبھی غلام علیم ہم تمہیں ایک بڑے عقل مند لڑکے کی ایک علم والے بچے کی خوشخبری دیں گے یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری تھی اور ساتھ ہی کہا وہ صاحب علم ہوگا یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ علم والا بیٹا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو کیونکہ اس وقت ان کی عمر سو سا سال تھی اور ان کی وائف نائنٹی ایئرس کی تھی اولو بشرنا کبل انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں بالکل سچی بات کر رہے ہیں فلا تن القوانی تین تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میں رحمت رب اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں مایوسی کفر ہے مایوسی شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو ایسے ڈپریشن میں مبتلا کر دے اس سے زندگی کی خوشی چھین لے اس کے اندر سے ساری طاقت لے جائے ہوپ لے جائے تاکہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور وہ غم ہی میں گھٹتا اور اپنے آپ کو کھاتا رہے تو ابراہیم علیہ السلام اتنے سالوں تک بھی امید تھے کیونکہ خاص طور پر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو تو حضرت سارا کی بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے تو بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے بھیجے ہو اے فرشتو وہ مہم کیا ہے جس پر تم تشریف لائے ہو یعنی کس طرح آنا ہوا کیا صرف خوشخبری ہے کچھ اور بھی کالو انا ارسلنا القوم مجرمین وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوت کی طرف اللہ صرف لوت کے گھر والے اس سے مستثنا ہے لوت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدوم کی جس بستی میں متعین کیا تھا وہ انتہا درجے کے بگڑے ہوئے لوگ تھے کئی سال تک لوت علیہ السلام نے تبلیغ کی سوائے ان کی اپنی دو بیٹیوں کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا وہ اس قوم سے نہیں تھے باہر سے گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے لیکن کوئی مان کے نہیں دیا مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری آخر دم تک کوشش کرتے رہے اور وہ قوم ایک طرف سخت اخلاقی برائی میں مبتلا تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے دوسری طرف وہ چور اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے راہ گزر لوگوں کے ساتھ بہت زیادیاں کرتے ان کو مارتے پیٹتے ان کا سامان لوٹ لیتے کسی مسافر کو کھانا تک نہ دیتے اور ہر قسم کی خرابیاں ان کے اندر تھیں لیکن پھر بھی ان کو مہلت دی گئی کہ شاید سنبھل جائیں لیکن اب ان کی مہلت ختم ہو رہی تھی تو جیسے انسانوں کی موت آتی ہے ایسے ہی قوموں کی بھی موت آ جاتی ہے تب ان کا فال تھا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو وہ ان کے ساتھ نکلی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ جب قوم پہ عذاب ہے تو پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے لوت علیہ سلام اور ان کی دو بیٹیوں نے تو نہیں دیکھا لیکن بیوی کی چوکے دلچسپیاں ہمدردیاں تو جو ہی ایک چیف کی آواز آئی تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور کہا واقع میری قوم تو اس پر بھی آ کے ایک پتھر لگا اور وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئی ساتھ نہ جا سکی پھر جب یہ فرشتے لوت علیہ سلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں یعنی یہاں کیسے گئے ہیں کیونکہ اس بستی میں تو کسی کا آنا بھی بڑا مشکل کام تھا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو یعنی دوسروں کو آگے کر لو بیٹیوں کو آگے کر لو خود پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کرنا دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہتے شام کی طرف جانے کا حکم ملا تھا اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ہر چیز سمے تباہ ہو جائیں گے اب صبح ہونے تک کیا منظر تھا وہاں اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے ہو کر لوت علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے خوش کس بات پہ تھے کہ کچھ مرد آئے ہیں وہاں یعنی فرشتے جو تھے مردوں کی شکل میں تھے لوت علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیک دار نہ بنو لوت علیہ السلام نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں رام رو کا انفی سکر تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے یعنی کوئی نصیحت سننے کو تیار نہیں تھے کوئی بات ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ دیوانے ہو رہے تھے کہ کسی طرح ان سے ان آنے والے مہمانوں سے اپنی ناجائز خواہش پوری کر لیں فد مشرقین آخر پاؤں پھٹتے ہی صبح ہوتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا یعنی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اسے اپنے پر کے ساتھ ٹھونکا دیا اور وہ نیچے سے اٹھا کے اوپر تک اس کو لے جایا گیا اور پھر وہاں سے دوبارہ نیچے کو پٹھایا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی نہ صرف یہ کہ بستی کو الٹ کر دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہر شخص پر ایک ایک پتھر بھی پڑا اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے یعنی اربوں کے یہ کافلے تجارتی کافلے یہ سب وہاں سے گزرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس علاقے کی ویرانی کا عالم کیا ہے اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے وہ انکان اسحاب العکتی اور بے شک ایکا والے ظالم لوگ تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے اس قوم کا نام بنی مدیان تھا اور ایکا جو ہے یہ تبوک کا قدیم نام تھا تو کہتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گھنا جنگل تو جس علاقے میں رہتے تھے بہت سرسبز شاداب تھا فن تخمنا ہم نے ان سے انتقام لیا وہ انبی امام مبین اور بے شک وہ بھی ایک کھلے راستے پر واقع ہیں یعنی دونوں بستیاں اجڑے ہوئے کھلے راستے پر واقع ہیں سب دیکھتے ہیں وہاں کے منظر